بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعنی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک سوٹت تل 178 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرنا ولم وقت کبھی رہنا وقرٔ وقت ر باب مانا عزت و توقیر کسی کا عزت کرنا اکرام کرنا و مر بالمعروف امر یمر حکم دینا و ینا نہا ینہا کرنا لئی س ملم من یرم سغیرنا نہیں ہے ہم میں سے من وہ شخص لم یرحم ہم جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ولم لمبے سے کبھی اور عزت نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی وہ یکمر بالمعروف اور نیکی کا حکم نہیں کرتا یہ اسی کے تحت داخل ہے لم کے تحت عی لم یمر بالمعروف اور نیکی کا حکم نہیں کرتا وین خان کری اور برائی سے نہیں روکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر چار چیزوں کے متعلق بیان فرمایا کہ نمبر ایک جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا نمبر دو جو جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا نمبر تین جو اچھی بات کا بھلی بات کا حکم نہیں دیتا اور نمبر چار جو برائی سے منع نہیں کرتا لئی سمننا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے کہ مطلب مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ جو ایسا نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جائے گا مطلب کمال ایمان کی نفی ہے کہ کامل مومن نہیں ہے کامل مومن نہیں ہے یا ک... یعنی یا... اس لیے چھوٹوں پر رحم کرنا بڑوں کا ادب و احترام کرنا اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اسلام مسلمان اور مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے اس کا طریقہ ہونا چاہیے اور اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے چھوٹوں پر شفقت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور بڑوں کا ادب و احترام ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے ہر ایک کے منزل مرتبہ اس کے اعتبار سے اس کو اتارنا چاہیے جیسے آپ گزشتہ حادیث میں پڑھ کے آ چکے ہیں انزل ضلع ہوں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہر ایک کو اپنے درجے میں رکھا جائے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کیا جائے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے اور جو اپنے ہم عمر ہوں اور یکساں ہوں اپنی عمر میں تو ان کے ساتھ بھی بڑے ادب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے یا امر بالمعروف و ین بلہائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ مسلمان کی علامت اور نشانی ہے کہ اگر برا کام دیکھے تو اس سے منع کر دے اور اگر کوئی اچھا کام ہو تو اس کا اس پہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے خیر پیچھے آپ نے ایک حدیث پڑی ہے لئی سمنا ملم یرحم سغیران نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص لم یرحم سغیر نا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا غلم یوک پیر کبیرا نا ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا مرب المعروف اور نیکی کا حکم نہیں کرتا وہ اور برائی سے منع نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی کہ ترکیب دیکھیے لئی سمنا ملم یرفیر ناقص منا ضرف مستقر خبر مقدم ٹھیک جیسے آپ اس کی تفصیل کرتے رہتے ہیں من جار نازمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سب ثابت ان کے اللہ آخری ہی من اس میں موصول لم یر فعل لم جازمہ روف جازمہ میں سے یرم فعل اس میں ضمیر فاعل صغیرہ مضاف نازمیر مضافل مزاح مضافلیں مل کر مفول بھی لم یرحم فیل اپنی ضمیر فاعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف عالے باؤرف آطفہ لم یوقر فعل اس میں ضمیر فائل کبیرانا مزاح مضاف مل کر مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر معصوف اول باؤرف آطفہ ی عمر بالمعروف ی عمر فیل اسم میں ضمیر ہوا فائل بالمعروف با جار المعروف مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یا عمر فیل کے فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر ماتو فنی اور مل کر متعلق ہوئے یعن حافیل کے فیل اپنی ضمیر فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی یا خبریہ ہو کر ماتوف ماتو, ماتو اپنے تینوں ماتوفوں سے مل کر جملہ ماتوف ہو کر صلا ہوا من اسم میں موصول کے لیے موصول اپنے سلا سے مل کر اس میں مؤخر مخر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فیلیا خبریہ دونوں کہہ سکتے ہیں حدیث نمبر ایک سو المؤمن ون سیونٹی نائن لئی سلن یشوا ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں لے سل يشباؤ يشباؤ مانا سیر ہو کر کھانا پیٹ بھر کے کھانا پیٹ بھر لینا سیر ہو جانا وجاروح جار پڑوسی جا معنی بھوکا اس میں فائل تسیر رہے الا جمبی جمب کے معنی پہلو کے ہوتے ہیں انسان کا جب نہ پہلو ہوتا ہے تو مراد پروسی ہے کہ پروسی جو اس کے دائیں یا پائیں جانے بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ مومن نہیں ہے بِاللَّذِي وہ شخص يَشْبَعُو جو پیٹ بھرتا ہو یا سیر ہو جائے وہ جاروا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو الا ہی اس کے پہلو میں وہ شخص مومن نہیں ہے کہ یشو جو سیر ہو جائے جو پیٹ بھر لے وہ جارو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو الا جمبی ہی اس کے پہلو میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مومن نہیں ہے. تو مراد کمالی خان کی نفی ہے اور کو ان کا احساس تک ہو یاد رکھیے گا میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کوئی دنیا کا اصول کوئی عدالت کوئی حکم اگر اسلامی حکومت بھی آ جائے کچھ بھی ہو جائے تو آپ سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ نے پیٹ بھر کھانا کھایا آپ کا کھانا آپ کے گھر والوں سے آپ کے بچوں سے باقی بچ گیا آپ نے فریزر بھر دیا یا اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا لیکن آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا یا اس کے بچے رات بھر بھوک کے عالم میں تڑک تڑک کر سو گئے تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا لیکن کل قیامت والے دن کہ ایک عدالت لگنی ہے اس میں اس کے متعلق پوچھا جائے گا اس لیے جو جہاں رہتا ہے کم از کم اپنے پڑوسیوں کے حال سے واقف رہنا چاہیے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے کہیں وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ سفید پوش ہو مانا جو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے یقین مانے کسی کو کسی کے ساتھ آپ بھلا کر لیں کر جائیں اللہ کے لیے کر جائیں دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں یہ آپ کے لیے سب سے بڑی نیکی ہے جو آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر جائیں آپ کسی کا تعامل کریں لیں آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا جل جائے آپ کی وجہ سے کسی کے جسم کا پردہ ہو جائے آپ کی وجہ سے کسی کے سر پہ دوپٹا آ جائے آپ کی وجہ سے کسی کا سطر چھپ جائے آپ کی وجہ سے کسی کے بچے تھوڑا ہنس کھیل لیں اس سے بڑھ کرنے کی کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ بھلا کسی کے ساتھ احسان آپ گھر میں ہیں آپ کے گھر کے پڑوس میں دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے کہیں بھی آپ کی گلی میں آپ کے ٹاؤن میں آپ کے محلے میں اگر آپ کو کوئی علم ہے تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کیجیے جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہے پھر اس سے بڑھ کر جہاں آپ کا تعلق ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ کے کلاس فیلو ہیں یا آپ کے ساتھ پڑھانے والے کوئی لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے ان پر آپ کی نظر ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی محتاج ہے کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے اس کا ہاتھ بٹا دینا چاہیے یہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے بڑی رحم کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص پر رحم فرما دیتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور کسی پر ترس کھا لیتا ہے الخلق کو احیال ہوا یہ مخلوق اللہ کا عیال ہے پسند اس رب کو وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ کچھ اچھا ہی کر جائے جی. یقین جانے اللہ کی رضا کے لیے کسی تیسرے بندے کو بیچ میں نہ لائے کسی کے ساتھ آپ تعاون کر لی جائے جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہے جتنا احلاس آپ چاہ سکتے ہیں اس میں چھپ کر آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے آپ یہ کام کریں لوگوں کے لیے نہیں پڑوسیوں کو دکھلانے کے لیے نہیں اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ آپ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نہیں کسی کو اگر پتہ چلے گی تو اس دن چلے جب آپ دنیا سے جائیں جب آپ دنیا سے جائیں تو کسی کا چولہا نہ جلیں اور پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں اس کی وجہ سے کسی کا چولہا جلتا تھا اور آج وہ جلا نہیں اس لیے بس ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے اللہ کو کوئی بہت لمبے چوڑے مال نہیں چاہیے اللہ کو آپ کی نیت چاہیے آپ کا اخلاص چاہیے آپ اگر ایک کھجور کا دانا ایک روپیہ دس روپئے اگر اخلاص کے ساتھ دے دیں گے اور ایک لاکھ روپیہ ایک کروڑ روپیہ اگر آپ بغیر اخلاص کے دیں گے تو یقین جانیں یہ دس روپئے آپ کے ایک لاکھ اور ایک کروڑ پر بھاری ہو جائیں گے تو اس لیے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ تعاون کیجیے آپ کے کلاس میں طلبا و طالبات پڑھنے والے ہیں ان پر نظر ہو نہ جانے لوگ کس کس گرانے سے تعلق رکھتے ہیں کتنی مشکلات سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی سب کچھ مہیا کر دیتے ہیں کالج یونیورسٹی کسی بھی سطح پر ہو. اور نظر بھی نہیں آتا لیکن اس پر نظر رکھنی چاہیے خیال رکھنا چاہیے معلوم ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ کسی کی زندگی کس حال میں گزر رہی ہے اگر کسی کے بارے میں علم ہو کھوج لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن کسی کے بارے میں علم ہو تو اس کے ساتھ اس طریقے سے تعامل کر لیا جائے کہ جس سے اس کو کہیں بھی احساس ہی نہ ہو کہ میں کوئی محتاج ہوں یا میں غریب ہوں یا سامنے والا میرے ساتھ اس لیے تعامل کر رہا ہے نہیں احسان رتلا کر نہیں اس کو اپنا احسان مند سمجھ کر کہ یہ آپ کے احسان ہے کہ میری رقم آپ پر لگ رہی ہے یعنی اس کو اپنا محسن سمجھ کر اس طریقے سے آپ تعاون کیجیے اور پھر یاد رکھیے گا جب کبھی آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کسی کا ہاتھ بن جائیں گے آپ کسی کا کام بن جائیں گے آپ کسی کے پاؤں بن جائیں گے آپ کسی کی آنکھ بن جائیں گے جس طریقے سے آپ کسی کے ساتھ تعاون کر لیں گے یہ تعاون آپ کے سامنے ضرور آئے گا وہ مہراحل ہوں گے جہاں پر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی جہاں پر آپ کو کسی کی نصرت, ضرورت نصرت کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ رب کائنات آپ کی ضرور مدد کرے گا اس لیے کہ آپ نے کسی کی مشکل دور کی ہے وہ ضرور مشکل دور کرے گا آپ نے کسی کی کسی کا ہاتھ بٹایا ہے تو وقت ضرورت میں وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فطر مسلمن فطر الله يوم القيامه کہ جس نے اگر کسی کی پردہ پوشی بھی کی تو کل قیامت لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرما دیں گا کون ہے جو گناہ نہیں ہے کون ہے کہ جس کا من گناہوں سے برا ہوا نہیں ہے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے من میں کیا ہے اس لیے کسی غلط अच्छाई کر جائیں اپ کے سامنے ضرور آئے گی اللہ کی ضرور مدد فرمائیں گے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما بل یش باؤ وجار نہیں ہے وہ مومن بل یش باہ جسیر ہو کر کھا لے وجار جا اور اس کا پڑوسی کو کہو علا جمبی اس کے پہلو میں یقین جانیں کالج کے اندر اسکولوں کے اندر مدارس کے اندر بعض ایسے طلباء و طالبات ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والے جو کالج کا یا سکول کا جو یونیفارم ہوتا ہے اتنی مشکل سے وہ ارینج کرتے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے بچے کی کفالت لے لیں آپ اس بچے کے ضامن بن جائیں آپ اس کی ضروریات پوری کر لیں تو اس سے بڑھ کر میرے خیال سے کوئی اور نیکی نہیں ہوگی کہ آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ کی رقم کی وجہ سے کسی کا بچہ کسی کی بچی تعلیم جیسی نعمت سے آراستہ ہو جائے علوم دینیا پڑھنے والے ہو یا علوم دنیا پڑھنے والے ہو علوم دینیا کو زیادہ ترجیح دیجئے اس میں زیادہ ثواب کون سا رہے گا غرض کسی بھی شو سے تعلق رکھنے والے ہوں جہاں پر ان کے آباء اجداد ان کو پڑھانا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں گھر پہ چولہا نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے بچے بازاروں میں چھوٹے چھوٹے کام دندے کر رہے ہوتے ہیں. صرف اس لیے کہ رات کو اپنے گھر والوں کا کھانا بنا तो کہ اس کی بہن اور اس کی ماں ہے اگر تو وہ رات کو کھانا کھا کر سو جائیں اس کو یہ لگن لگی ہوتی ہے کیا آپ اس سے واقف نہیں ہے کیا ہم اور اس معاشرے والے اس بات سے اور اس جرم میں ہم سب کے سب مجرم نہیں ہوں گے جی ہاں تو ضرور اپنے تعلق والوں اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے جس کا جس حد تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو پھر پتا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے احساس جس میں احساس آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو احساس دے دیتے ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتے ہیں احساس بہت بڑی نعمت ہے کسی کا احساس رکھنا کسی کا احساس کرنا نہ جانے لوگ کسی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ایک ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہے آفس میں کام کرنے والے لڑکے ہیں آفس بوائے ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہے یہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے والوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے چھوٹوں کے ساتھ کیا ہے بڑوں کے ساتھ کیا ہے بس یہ احساس کیجیے کہ ہم سے کسی کا نقصان نہ ہو ہماری وجہ سے کسی کا چولہا بند نہ ہو جائے لوگ کتنی کتنی باتیں برداشت کر لیتے ہیں پھر صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے نہ جانے لوگ کیا کیا نہیں کہتے عام مزدور تک کو اور عام لوگوں کو اس لیے کم از کم انسانیت کی قدر کیجیے واللہ اس پر قادر ہے کہ جس حال میں آج تم ہو کل کو وہ تمہیں اس حال میں لے آئے اگر آج کوئی تمہارا ڈرائیور ہے کوئی تمہارا آفس بوائے ہے کام کرنے والا ہے کوئی تمہارا چپڑاسی ہے کوئی تمہارا خادم ہے کوئی تمہارے گھر کا گارڈ ہے تمہاری فیکٹری کے گارڈ ہیں ب... اور وہ نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا اس کا چرم کس کیسا رہو اس کے گھر کا چولہا چلنا کس لیے بند ہوا اس کا احساس کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ अब تمہیں اس روڈ پہ لے آئے اور تم پھر اس کو برداشت نہ کر سکو اس لیے احساس کیجیے اپنے دل میں تڑپ اور درد پیدا کیجیے کہیں کسی کی آہ سے بچیے اتقدا وطل مظلوم نہ ہی سکو بئی نہ ہوئی مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم یہی ہوتا ہے کہ جس پر آپ ظلم کر لیں چھوٹی سی بات پر آپ اس کو نوکری سے نکال لیں آپ کی ٹیبل پر اس نے پانی نہیں رکھا اس لیے آپ اس کو نوکری سے نکال دیں آپ گھر سے نکلے ہیں ڈرائیور نے آپ کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا اس لیے آپ اس کو نوکری سے نکال دیں اور وہ پھر در در کی رہے اسے نوکری نہ ملے ایسا نہیں انسانیت کی قدر کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی قدر فرمائیں گے جیسا کروں گے ویسا بھرو گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کو احساس جیسی نعمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات فرمائے بل یش با ہو ہزار نہیں ہے وہ شخص نہیں ہے مومن بل وہ یشبا جو سیر ہو کر کھائے یا پیٹ بھرتا ہو ہزار ہو جا اے ہی بھی اس کا پڑوسی بھوکا ہو اس کے پہلو میں ترکیب دیکھیے لئی سا فیلناک اس اسم میں بل یش پرو و جارولا بازاہدہ جار <coughs> اس کو بازہ نہ بنا لَيْسَ المقمین لَيْسَ لئی سا فیل ناقص لَيْسَ و اس میں لئی سا با جار اللی اس میں موصول یش واؤ فیل اس میں ضمیر ذلحال واؤ حالیہ جارو ہو جارو مذاف ہو ضمیر مضافل مزاف مضافل مل جا موصوف مستقل خلا جنبے و مزافر ضمیر مضافل مذاف مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت ال سیغ اس میں فائل کے ثابت ال سگا اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شب و جملہ ہو کر صفت جاؤن موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر خبر ہوئے جاروب و مبتدا کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملۂ خبری ہو کر حوال یشغ کے ضمیر ذلحال کے لیے حال ذلحال مل کر فائل یشگو فیل کے لیے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ کے لیے ہو کر سلا ہوا الزی اس میں موصول کے لیے موصول صلا مل کر مجرور ہوئے بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتاً سیکھا اس میں فائل تھے ثابتاً سیخا اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر و ہو کر خبریں لئسا اپنے سما خبر سے مل کر تم لاسری حدیث نمبر ایک سو اسی بل سلامن البتعن ولا بل عن واحش ولل بذی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے مومن تانا دینے والا مبالغہ کسی ہے زیادہ تانہ دینے والا تان تشنی تشریح کرنے والا ولا بان لان بھی ایسا ہی ہے مبالغہ کسی مطلب لعنت کا وز فاحش فاحش کا معنی بد کوئی بری بات کرنا بری بات کہنے والا حد سے گزرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا اور فاحش گناہ گار کو بھی کہتے ہیں گناہ کرنے والا البزی بزی سیغ صفت ہے مطلب فضول بات کرنے والا بیکار بات کرنے والا یا فوحش گالم گلوچ کرنے والا ٹھیک ہے بزی فوحش گوئی کرنے والا لئی سل مقمنبتعان نہیں ہے مومن تانا دینے والا ولا بَلّان اور نہ ہی لانت کرنے والا وللفاش اور نہ ہی گناہ کرنے والا یا نہ ہی بری بات کہنے والا ولل اور نہ ہی بیکار بات کرنے والا تو لئی سل مکمن نہیں ہے مومن تانا دینے والا ولا بلہ آنے اور نہ ہی لانت کرنے والا وللفاحش اور نہ ہی گناہ کرنے والا ولل وزیے اور نہ ہی بات کرنے والا جس میں چار سفتیں بیان کی ہیں مومن کی ایک تہان کہ وہ طانہ نہیں دیتا کسی کو کسی کو برا بھلا نہیں کہتا نمبر دو لانت نہیں کرتا کسی پر لان کرنا لانت بھیجنا کسی پر گناہ کا کام ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کو یہ تانا دے رہا ہے یا جس پر لانت بھیج رہا ہے جس وجہ سے بھیج رہا ہے جس گناہ کی وجہ سے بھیج رہا ہے اس نے اسے توبہ کر لی ہو اور اللہ تعالی سے معافی مانگ لی ہو اور یہ ابھی اس پر تانا کر رہا ہے تانا دے رہا ہے اس کا اور لانت بھیج رہا ہے اس لیے گناہ کے تذکرے سے منع فرمایا گیا ہے کہ گناہ کا تذکرہ نہ کیا جائے جو گناہ ہو گیا اور بس ہو گیا اس پر توبہ کی جائے اور بس اس کا کبھی تذکرہ نہ کیا جائے نہ خود گناہ گار تذکرہ کرے اور نہ کوئی دوسرا شخص اس کا تذکرہ کرے اس کی نسبت سے لانت سے بچنا چاہیے بہت سارے لوگ لانت بھیج دیتے ہیں ایک دوسرے پر کسی پر کبھی تو بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ غصے میں آ کر بچوں پر لانت بھیج دیتی ہیں اس سے بچنا چاہیے لانت سے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف لانت یا کفر کی نسبت کرتا ہے یعنی کسی کو کافر کہتا ہے یا کسی کو ملعون کہتا ہے اگر سامنے والا اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لانت یا کفر واپس اسی پر پڑتا ہے وہ لانت اسی پر واپس پڑتی ہے کہنے والے پر تو اس لیے انتہائی زیادہ اجتناب کرنا چاہیے ورالفاحش و البضی میرے جلے معنی ہے کہ بری بات کہنے والا گناہگار بیکار بات کرنے والا فضول بات کرنا فاحد امراد انہیں کیوں سمجھے آپ کے ہر وہ کام ہے ہر, وہ ہر برا کام کرنے والا اور بزی سے مراد ہر بری بات بیکار کار بات کرنے والا جس کا کوئی مان مطلب نہ ہو فضول بات چاہے وہ برا عمل بھی ہو سکتا ہے اور برا قول بری بات بھی ہو سکتی ہے لئی سل بتآ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے پہلے اصل تو ہے لیکن با کو جب اتو کے ساتھ ملائیں گے تو خود بخود بات آپ کے ساتھ مل جائے گی بتانا پہلے با کو لام کے ساتھ پھر لام کو عین کے ساتھ تو لئی سل میں بتانے ولا بنے نہیں ہے مومن تانا دینے والا اور نہ ہی لانت کرنے والا ولفاح ول بزی یہ اور نہیں ہے مومن گناہ کرنے والا یا بری بات کرنے والا ولیل بزی اور نہیں بیکار کار بات کرنے والا ترکیب دیکھیے لئی سفیل ناقص المن اس کا اسم اس میں لئی سا بتا آنے باضائدہ چار با زائدہ چار کہہ سکتے ہیں آپ اس کو با زائدہ ہے اتہ ماتوفال ماتو لفظاً مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے یعنی محل اس کا یہ ہے کہ اس کو منصوب ہونا چاہیے لیکن لفظاً یہ مجرور ہے لفظ ہے؟ باضائدہ اتوان ماتوف علیہ ورف عاطف لا زائدہ برائے تاکید با پھر زائدہ اللہ عن ماتوف اول وحرف عاطفہ لا زائدہ برائے طاقب الفاحش ماتوف ثانی وحرف آطف لا زائدہ البذی ماتوف ثالث ماتوف عل اپنے تینوں ماتوفوں سے مل کر خبر لئیسا تو لئی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فیلیا خبریہ کہہ سکتے ہیں آپ محتوف والے اپنے تینوں محتوفوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ آج کے لیے اتنا کافی ہے خرد عوانہ الحمد رب العالمین